الحمد لله الحمد لله الذي جعل المساجد للطاعة منارا وللمجتمعات دليلا تقدم وخبارا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك عليهم والا او من تب اہم اما بات پود بلّہ مشمان ردیم بسم الله عمان یا ماتو محترم حضرات دینی بھائیوں اور دوستوں آج خطب کا موضوع اصل میں بڑا اہم ہے وہ ہے مسجد کی اہمیت اور مسجد کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر ہمیں جو مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور مسجدیں جو تعمیر ہوتی ہیں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے آج اس کی پر خطبے کے اندر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ یاد رکھنے اور عمل کرنے کے توفیق سے فرمائے اس سلسلے میں کئی باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نمبر ایک کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ میں اور نبی علیہ صلاب نے اپنی سنت میں مسجدوں کو اللہ تعالی کا گھر بیت اللہ کرا دیا ہے یہ کسی چیز کے نسبت اللہ اپنی طرف کر لے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک اس چیز کی عظمت اور اہمیت بہت ہی بڑی ہو جاتی کیوں رب العالمین نے اس کو اپنے سے جوڑ لیا عباد اللہ عباد الرحمٰن ناقت اللہ بیت اللہ یہ ساری نسبتیں جو تشریف کی ہوتی عزت اور عظمت پڑھانے کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فی بوجو تن ادن اللہ فرا وجود کرافی ہے الحرب العالمین نے حکم دیا ہے فی عدین اللہ اللہ رب حکم دیا ہے وجوت اپنے گھروں میں نمبر ایک اللہ تعالی اس کو بلند کرو بلند اس کا مقام اس کا مرتبہ اس کی عظمت بڑھاؤ ہر نقائش ہر گندگی ہر چیز اس کو پاک رکھو اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کرو اس کی خدمت کرو اور اس میں اللہ رب العالمین کا ذکر بلند ہو الحمدللہ للہ اسی لیے جہاں مسجد بن جاتی ہے مناروں پر اور آج لاؤڈ اسپیکر سے ہی مرو محراب سے اذان کی آواز اقامت کی آواز تلاوت قرآن کی آواز اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں گوجتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے اللہ مساجد کا اور وسلم کا کتاب اللہ کا مقامی مرتبہ ہے کہ اگر آپ حساب لگائیں تو پوری دنیا کے اندر ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی نہ، کسی نہ کسی جگہ اذاز و اور مسجد و محراب سے تلاوت قرآن نہ کی جا رہی ہو ذلك فضل الله لأتيه من يشاء والله ظلفة للعليم نبر دو الحرب العالمين جهان اسكوا اتنات غر قرار ديها وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروانا کہ اس آسمان کی چیز اور زمین کے اوپر احب اللہ مساجد سب سے محبوب سب سے پسندیدہ سب سے عظمت والی اگر کوئی جگہ ہوتی ہے کہ اس سے اونچے مقام مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب کوئی چیز نہیں ہے آپ نے فرمائے مساجد اللہ احبل احب البراد اللہ،, احب اللہ مساجد اللہ مساجد اے لوگوں سب سے محبوب اور پسندیدہ مقام اور جگہ اللہ رب العالمین کی نزدیک مسجد ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی مقام و مرتبہ کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے نمبر تین اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک کی ہے کہ آپ نے سنا کہ مساجد کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے ذکر کیا جائے اس لیے صحیح مسلم اور سنن کی روایت نبی علیہ اللہ شاطر و تیراوت القرآن بدو نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا نہ علمی کے بنا پر نبی بھی علیہ الصلاح اس کو سمجھایا اور باتوں سے بتانا اور لوگوں میں اعلان کیا ان دو اے لوگوں مسجدیں پیشاب کے لیے اور دنیاوی کام کے لیے نہیں بنائی جاتی ان نماحی اللہ و صلاحی وسل یہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں ذکر خار کے لیے بنائی جاتی ہے تلاوت قرآن علمی مہیو کے لیے بنائی جاتی ہیں استاد ہے مساجد کا تعلق بنیادی چیزوں سے نہیں ہے اس میں ہر کام اللہ رب العالمی کی ردا اور تقرر اللہ علیہ جو ہمارے وہ کیے ہیں نمبر چار اللہ رب العالمین نے قرآن پر ہے قرآن مجید میں اور نبی علیہ نے سامنے ہادیش مسجد کی بڑی عظمت بیان کی ہے اور عظمت بیان کرتے یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھ اس کی تعلیم اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کا اس کی عدمت اور اس کی خدمت اور مخدوم کرنا خدمت کرنا یہ اللہ رب العمین کے ہاں بڑے عجر و ثواب کا مقام ہے اس لیے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی عدمت سے مقام ہے کہ کوئی انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا کسی دینی کام سے آتا ہے تو اللہ تعالی مہمان ہوتا ہے اللہ کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے کی گھر کی زیارت اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا اللہ نے اپنی زیارت کرنے والا اور اپنا مہمان بنا ہے پھر اللہ رسول نے شاخ فرمایا مسر احمد الحمد کی روایت جب مسجد میں آنا والا اللہ ہے مہمان، اللہ میں مہمان،, مہمان ہے اللہ تعالیٰ کا شاعر ہے تو اس مہمان کا میزبان اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو کرار دیا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مہمان ہر میزبان اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے تو اللہ اپنے مہمانوں کی بھی میزبانی کرتا ہے اور اللہ اس کی بھی عزت کرتا ہے اور عزت کا مقام یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں آنا مسجد سے جڑا اگر انتظار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بڑھائے نمبر پانچ میرے بھائیوں مسجد کو اللہ کے رسول نے آدیش میں اور کتاب اللہ نے اس کو ایسے مقام ادا کیا ہے کہ مسجد میں آنے والا مسجد سے جڑنے والا مسجد کی خدمت کرنے والا مسجد سے تعلق رکھنے والے کا اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے کہ یہ ہمارا پک کا مومن اور سچا بندہ رہی ہے آج انسان دنیا میں جہاں جاتا ہے جہاں پڑھنا ہے اسے سرٹیفکٹ کا کی بڑی اہم تعلق ہوتی ہے نماز پڑھنے والا مسجد میں آنے والا مسجد کی آباد کرنے والے کو رب اسماعت اس آرت وات نے یہ سرٹیفکٹ دیا شاہد گواہی دی کہ یہ مسجد میں آنے والا بندہ یہ ہمارا سچا مومن ہے رب العالمی نے ران کیا سورجہ اندل. انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واعطى الزكاه ولم يشرك الا الله فاساولائك اي يكون من المرتدين الا ان الله له اله الا الله قد مسجد میں اتا ہے وہ مؤمن ہے اور اللہ فرماتا ہے اس کو ہم ہدایت دے دیا پیارے نبی محسن سلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امت کے ساجد اگر تم دیکھ کوئی مسجد انسان برابر اللہ کے گھر مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ادان کے لیے درس کے لیے تدریس کے لیے اگر کوئی مسلمان اس کو دیکھو کہ مسجد میں جا رہا ہے تو سو فیصد اس کو گواہی دو کی یہ پتا مومن بن ہے اللہ ہم سب کو صحیح مومن بنا ہے اللہ من کل دم اللہ کوئی الحمد للہ یہ وقفہ سلام اللہ دینا سفا اماد نمبر چھ اللہ رب العالمین نے مسجد میں آنے والوں کے کی لیے کیونکہ اللہ کا مہمان ہے اللہ کے گھر میں آئے جا رہا ہے تو ایسے نہ چلا ہے اچھے سے اچھے کپڑے نہانا گسر کرنا خوشبو لگانا ہاتھ سے جمعہ کے دن بہترین سے بہترین کپڑا اور پہن کر کے آئے اور مسئیر ہو کر کے آئے یہ بہت ہی ضروری ہے نبی رہ اللہ تعالیٰ نے صورت آرات کے میرے حکم دیا یا بنی آزما خود نہ مسجد اے آدم کی اورجد ایسے, نہ آو آو ایسے نہیں کہ سونے والا لباس پہلے اور ایسے دندے منہ چلے آئے جیسے ہمارے پتا کہیں اور جائے اللہ کے گھر میں جا رہے ہو اللہ کا مہمان بن کر کے جا رہے ہو اگر صاف ستھرے ہو کر کے وسواس کر کے بدن بھی صاف کپڑا صاف تمہارا منہ بھی صاف رہا اللہ تو فرماتے ہیں ایسا انسان جب مسجد میں کھڑا ہوا اور کون کھولنے لگے تو فرشتہ اپنا منہ کے منہ رکھے گا یہ انسان پیدم پیار تھے نمبر سات بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں کہ مسجد کے اندر جب ہم آئے تو آج وہ سوال آئیں ہر سمے شا کر مایا جو مرد مومن اپنے گھر سے پاک ہوا نہایا دھولا وزو کیا اچھے کپڑے پہنا خوشبو لگایا مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم پر اللہ ایک گناہ مب ہیں اور ایک نیکی لکھتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ کو رد کر ہیں مسجد کی طرف قدم خان ہے دھماکہ مکش ایک قدم پر تین جی گئی ایک گنا ماہ ایک گئی اور چند کے ایک گھنٹہ بلند کر دیتا ہے نمبر سات نمبر آٹھ میرے بھائی جو بہت ہی بڑی چیز ہے وہ یہ کہ مسجد میں آئیں تو مسجد کے صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اس کا ادب اور احترام کریں کوئی بھی کوئی اور چیز مسجد کے اندر پانی دیکھیں اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں نہ آپ سے اللہ کے گھر کو گندہ کریں اور نہ تو کوئی گندہ کیا ہے کوئی گندہ کی دیکھیں تو آپ اس کو چھوڑیں آپ قربانی دیں اور اس کو اس کا صاف کر کے نمبر نو اللہ رب العالمی نے شاخر یہ اس تاثیم ادب سے تعظیم کرنا فرض کرا دیا شہر اللہ تقبر خلوص اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ تعالی کے شعائر تو جو ان کی جو انسان عزت کرتا ہے اکرام کرتا ہے اپنے عمل سے اپنے طور سے اپنے حرکات سے اپنے لباس سے اور مسجد کی خدمت سے جو اس کی علومت کرتا ہے اللہ ربد العلی فرماتے ہیں وہ دل میں تقوا کی گواہی ہم دیتے ہیں اس بندے کے دل میں تقوا ہے اور اللہ مستقی سے بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے نمبر دس بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں مسجد کے اندر آئیں تو مسجد کی چیزوں کا اہتمام کریں کسی کمپنی کی ہیں لیکن یہاں لگا دینے کے بعد اس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو گیا یہ لکڑی ہے لیکن یہاں چوڑ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر سے جوڑ اللہ تعالیٰ کے گھر سے جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں ہر ایک کی عزت ہر ایک کا احترام اہتمام کریں جوتا اوتار تھا کہیں مسجد کے اندر نہ ہو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا, کا حق ادا کریں رب العالمی نے یہاں سے اللہ فرمایا وہاں کا حق کا حق ہے راستے کا حق ادا کرو ہماری مسجد کا حق ہے مسجد کا حق ہے راستے کا حق ہے ہمیں چاہیے ہر ایک حق ادا کرے مسجد کے حقوق میں سے ادب ہے احترام ہے صفائی ستھرائی خیال کرنا ہے اور اسی طرح سے اس کے جڑی بھی چیزوں کا احترام ہو رہا چاہیے احترام ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ملکی تو مخصوص کو دور کر دے جو بیمار بھی شفا کن لیا تھا فرما جو اس وبا پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ شفا کُن لیا فرما اور جو محفوظ ہیں آئندہ بھی اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھے الہٰ عالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی شدالہ شیخ خلیفہ اور ان کے عوام انسان کے حفاظت فرما خوشن جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے شخ سلطان احمد اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھے ارحان جس میں آپ ہے. امت کی بھلا ہے. ہے اور ہر ایسے کام سے ان کو ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضی ہے آپ کا غذب ہے امت اور ملک کا نقصان ہے ارحان عالمین اس ملک کو و امان کا گہارا بنا دے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سارے مسلمان حفاظت فرما امن و امان نشی فرما ہر بڑا ہر محبوب رکھے اور جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ اقلیت میں بسنے والے دنیا کے سارے مسلمانوں کی یہ